بسم اصلحمن ورحمۃ اللہ صحمد اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محت موجود تمام خالم اگرامی اور میرم خالم اگرامی باقی مسام و سب باپ سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کے تافق اللہ حوض میں سے باب نمبر انتیس باب الوی عط ہے اس کا درس نمبر ایک ہے یہ دو درسوں میں انشاء کمپلیٹ ہوگا چھوٹا باب ہے تو کتاب شخلاوت کے پیج نمبر دو سو اسی سے شروع ہو رہا ہے تو ودیت یعنی امانت کے معنی میں تو یہ امانت کے بارے میں جو احکامات ہے کوئی کسی کے بعد کوئی چیز امانت رکھتے ہیں تو اس کی شرع کیا احکامات ہے جو امانت رکھ رہے ہیں وہ جس کے پاس رکھا جائے اس کے بارے میں کیا کیا ذمہ داریاں ہیں وہ بیان فرما ہیں پہلے امانت کیا فرماتے ہیں ہی امان ودیت ودیت اس کہتے ہیں ودیت علیہ ہی امانت ہوں وہی امانت ہے فیا دل مستود یعنی جس کے پاس امانت رکھیں گے اس کو مستود بولتے ہیں اور امانت رکھنے والی شخص کو مودی بولتے ہیں امانت رکھنے والا ہاں جس کے پاس رکھا اس کو امین بھی بولتے ہیں ہاں جی مستود وہ شاخ جس کے پاس امانات رکھا گیا تو یہ باب الوضیت کیا ہے امانت امانت ہے فی الد المستہ جس کے پاس امانت رکھا اس کے ہاتھوں میں آپ کوئی بھی چیز کسی ہاں کسی امین شاخ کے پاس امانت رکھیں گے اس کے بعد ودیت کے طور پر رکھیں گے تو یہ اس کے حال میں کیا ہوگا امانت ہوگا یہ امانت یعنی ودیت کے ودیت کے ایک امانت ہے پھر یہ دن مستود جس کے ہاتھوں میں آپ نے رکھا ہے جس یعنی مستود جس کے پاس آپ نے وہ چیز بطور امانت رکھا ہے جو چیز بطور ودیت آپ نے کسی کے پاس رکھا ہاں جی اس تو اسی کو جو ہے امانت کہا جاتا ہے وعدیت کیا ہی امانت تو نہیں ہے پھر یہ امانت دل مستہ مستود کے ہاتھوں میں لیکن مستودہ جس کی بات امنظر رکھے اس کو مستود کہتے ہیں اس کے ہاتھوں میں یہ وعدیت امانت ہے لیکن اس وادث کی شرعت ہوگا ان قابل اگر اس مستودہ نے اسودہ قبول کرے یعنی اس مستدا کو دوسرا نہ امین بھی کہتے ہیں ہر وہ امین شاید قبول کرے آپ کی چیز کو بطور امانت رکھنا قبول کرے بن غیر اغراہ بدون کسی ناپسندگی کے والا اجبار اور بجن کسی جبر کے کوئی کوئی سامان کسی کے پاس رکھیں جبران کو یاشرے کے بھوٹ پار مار پیٹ کے دھمکی دیکھیں تو اس کو अमानत اس کو امانت نہیں کہیں گے ہاں جب امانت کا حکم اس پر نہیں ہوگا تو اس کے ضائع ہونے پر وہ بندہ ضامن بھی نہیں ہے ہاں جی لہٰذا فرماتے ہیں اگر وہ قابول کریں بدون کسی جبر و اگراہ کے بجونی کسی ناپسندگی اور جبر کے وہ قبول کرے اور امین شاخ سے لوگوں کی اس چیز کو بھی خدمت سمجھ رکھتے ہیں یقینی بات ہے لوگوں کی امانتوں کو رکھنا یہ ایک ثواب کا کام ہے جو لوگ امین ہیں جن لوگ اپنے نفس پر اعتماد ہے کہ میں دوسروں کے مال میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتا ہوں اور اس کی جس طرح شریعت میں حفاظت کا حکم ہے اسی طرح میں اس کی پوری پوری حفاظت کر لیتا ہوں کر سکتا ہوں تو ایسے شخص کو لوگوں کی چیزیں امان بطور امانت رکھنا اپنے پاس اور قبول کرنا باعث ثواف ہے اضر ہے اور یہ بھی ایک خدمت خلق ہے حضرت آج کل کے دور میں تو امین لوگوں کی نہایت کمی ہے بہت ہی نا امین لوگوں کی نہایت کمی ہے تو لہٰذا ایسے وقتوں میں اگر کوئی امین نہ ہے کوئی کسی کا کو اپنے نسل اعتماد ہے اور امین شاہ ہے تو ایسے لوگوں کو یہ کام زیادہ جو ہے کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں اعتماد کی فضا بھی بڑھے اور لوگوں کے مشکلات بھی حل ہوں تو یہاں فرماتے ہیں خلا بدس لازمی ہے فی الستاع امانت کے اس با ان باب میں امانت میں منال ایجاوی جب کوئی چیز آپ کسی کے پاس بطور ودیت رکھیں گے بطور امانت رکھیں گے استدا دینا امانت میں رکھنا امانت رکھنا تو لازمی امانت رکھتے ہوئے ہاں جی من الجاوی ایجاب جو ساز کے اپنی کوئی سامان کسی امین کے پاس رکھتے ہیں تو وہ بولے بھائی یہ میرا سامان آپ کے پاس بطور امانت ہے میرے اس سامان کو آپ اپنے پاس بطور امانت رکھو اس کو ایجاب بولتے ہیں ہاں جی تو فرماتے ہیں لازمی ہیں باغ امانت میں میرا ایجاب ایجاب امانت رکھنے والے کی طرف سے قلاََ زبان سے بولیں ہاں جی قول اسی زبان سے بولیں بولیں جی؟ میری یہ چیز آپ کے پاس بطور امانت ہے ہاں جی یہ چیز آپ اپنے پاس بطور امانت رکھو میرا یہ سامان اس طرح بولنا ضروری ہے اور لیکن جو ہے جو امین جو امانت رکھنے والے کو تو منہ سے بولنا ضروری ہے کہ یہ چیز میرا آپ کے پاس ابت و امانت ہے آپ میری اس چیز کو اپنے پاس امانت رکھو اس طرح بولنا ضروری ہے جو باقی جو امانت رکھ رہے ہیں جو امین شاہ سے اس کے لیے اختیار ہے اور جو قبول ہے جب ہم آپ کو چیز پر امانت رکھیں گے تو جو امین شاہ سے وہ امانت کو اپنے پاس رکھیں گے تو اس کو قبول بولتے ہیں تو قبول اور قبول ہمیشہ طرف سے وہ تو اولن بھی ہو سکتے ہیں پھیلاً بھی ہو سکتے ہیں یعنی قلان سنبھالتے ہیں وہ بولیں ٹھیک ہے جی آپ بس بس رکھو بولیں زبان سے بولیں او وہ پھیلاً اس نے کہا بھائی جان جو آغاز صاحب ہاں جی فلاں صاحب میری یہ سامان آپ کے بس امانت رکھو تو آپ نے اس کو ہاتھ میں اٹھا لیا زبان سے تو کچھ نہیں بولا ہاتھ میں اٹھا لیا اور اپنے پاس رکھ لیا تو اس کو بولتے ہیں قبول پھیلی زبان سے بولیں ٹھیک ہے میرے پاس امانت رکھو میں رکھتا ہوں بولے اس کو قابول ہولی ہاں جی یاد فرماتے ہیں لیکن امانت امین شاخ کے لیے کابل بھی ضرورت ہے ایجاب بھی شرات ہے ایجاب امنات رکھنے والے کی طرف سے کابل امین شاخ کی طرف سے جس کے پاس آپ امانت رکھ رہے ہیں تو ایجاب میں لبتاً ہونا ضروری ہے کابول میں قول اور پھیلا زبان سے ہو یا عمل سے ہو پھیلاً کام کے ذریعے سے اپنے پاس اس چیز کو امانت پر رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنے ہاتھ میں لے لے تو یہی کافی ہے ولا یعنی اور یہ امانت کا جو عمل ہے اسے کا عمل ہے یہ منعقد نہیں ہوتے شرن شریعتوں پر امانت کا معاملہ وجود بھی نہیں آیا اللہ من المگر صرف ان دو بندوں سے ان دو ان بندوں کی طرف سے کہ وہ دونوں بالغ نے ہیں کہ دونوں بال و عاقل ہو امانت رکھنے والا بھی جس کے پاس رکھا ہے وہ بھی دونوں بالے و عقل ہو اور دوسری شرط جائی جائی جئی تصرفی اور جو ہے دونوں کو اب مال میں تصرف کی اجازت ہو شرن اس پر کچھ قسم کی پابندی کا شکار نہ ہو جیسے لامعینت ہو بال و آخر اور مال میں تصرف کا اس کو شرن جائز ہو اجازت ہو تو ان کی طرف سے یہ معاملہ منعقد ہوتی ہے لامعینت سبھی نہ کہ بچے کی طرف سے نہ والی بچہ وہ نہ امین بن سکتی ہے نہ امانت رکھنے والا بن سکتا ہے ولن مین اور نہ پاغت شاہ یہ دونوں آنجے ایک بالغ نہیں ایک آخر نہیں پلن مہجور علیہ اور نہ وہ شخص جس پر پابندی کا شکار ہو چکا ہے مہجور علیہ وہ شخص جس پر پابندی لگ گیا ہاں اپنے مال میں تصرف کرنے پر پابندی وہ چھ گروہ ہم نے پڑھ لیا تو مہجور علیہ شخص بھی جو ہے نہ امین بن سکتا ہے نہ جو ہے امن تکھنے والا بن سکتا ہے اب یہ مہجور علیہ جس پر مال میں تصرف کرنے کا جو پابندی لگا وہ مہجور عالیہ جس پر ممنو و اپنے مال میں بھی سبب, ان کا سبب جو بھی ہو جو بھی سبب ہو ہیج رہا اس کی پابندی کا اس پر اپنے مال میں تصرف کی پابندی جو بھی ہو چلے پات کی تھے جیسے بناوالی بچہ ہونا پاگل ہونا صفی ہونا ہاں جی مقروص ہونا اس طرح جو ہے کئی شرائط اس کے اوپر ہے ان میں سے یہ سب اسباب ہیں کہ بندہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے ہیں اپن ہوتے ہوئے تو یہ جو ہے ان کی طرف سے ہاں جی مجنون کی طرف سے سبھی کی طرف سے اور وہ شاخ جس پر اپنے مال میں تصر کرنے پر پابندی ہو سبب ان کا نا سبب جو بھی ہو ہیجر اس کی پابندی کا سبب جو بھی ہو اور جو ہے وہ یہ لو امین بھی واقع نہیں ہو سکتا ہے امانت رکھنے والا بھی نہیں بن سکتا ہے. فرماتے ہیں, ولا یز من مستحدہ جب آپ نے ایک شاہ کے پاس کوئی چیز امانت رکھا اور اس نے بھی اپنی پوری کوشش سے اس مال کی جس سے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں آپ کی مال کی حفاظت کی تو ایسے صرف میں وہ اگر پھر بھی وہ مال نقصان ہو جائے وہ ضائع ہو جائے تو وہ اس کا ضامن نہیں ہے دو کھلے ڈرس کا ممینگ ہاں جی من ضامن نہیں مستہ امین شاہد آپ کے مال کا ضامن نہیں ہے اگر وہ کو کوئی نقصان ہو جائے ہاں دو صورتوں میں اللہ بھی مگر اس وقت وہ ضامن ہے کہ وہ مال کی حفاظت میں کوتاہی کرے فلم کو جہاں کوتاہی ہوتے ہیں جہاں رکھنا چاہیے ہاں جی حفاظت کی جو جگہیں ہیں مخصوص بہت چیزوں کے پیسے رہنے کی جگہ الگ ہے کپڑا رہنے کی جگہ الگ ہے ہاں جی مثلاً جو ہے بر چوڑھانے کے سامان رہنے کی جگہ الگ ہے اور چیز کے رہنے کا اپن ایک جگہ ہے تو اس نے وہاں رہنے میں کوتاہی کیا مثلا تو مگر اس نے, نے کوتاہی کی اور ضمانت کی حفاظت میں ابھی تعدی یا اس جان بوجھ کے اس کو نقصان پہنچایا جان بوجھ کے اسی دو صورتوں میں پھر وہ ضامین ہے پھر اس کو اپنی جیب وہ خسارہ بڑھنا پڑے گا ورنہ اسے دینداری سے حفاظت کیا لیکن اس کو کوئی کسی نہ کسی وجہ سے ہاں جی سب نقصان پہنچا تو اس کا وہ زمین نہیں ہے زمین نہ ہونے کے لیے جو ہے دلیل کو پابر کے حدیث لکھو ری صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے کی پیارے نبی کا یہ حدیث مبارک ہے کہ لے سل مشتعر نہیں ہے کوئی زمانۂ مشتعر نہیں کہ آپ کے سامان کو آریت استعمال کے لیے لے جانے والا مشتعر جیسے ہمارے گاؤں وغیرہ میں ہوتے ہیں نا کہ آپ کے گھر کے گھریلو سامان ہیں جیسے بہچانے کے سامان ہیں ہاں جی برتن وغیرہ ہیں یا دوسرے ضروریات زندگی ہیں ہاں جی وہ ہم سایہ و شدہ لے جاتے استعمال کے لئے پھر واپس کرتے ہیں تو اس کو اشتہارہ بولتے ہیں اہارا بولتے ہیں یہاں فرما بیامن فرما لیسال नहीं है کوئی ضمانت जो ہے مستعری لے جاتے ہیں اس کے ذمے نہیں وہ جو المغلی وہ مشاعر وہ وہ بطور عالیت استعمال جو خیانت کا نہ ہو جو کسی کے مال میں جو استعمال کر لے میں وہ غیر غیرمغل وہ قیمانت کرنے والا نہ ہو تو اس کے اوپر کوئی ذمہ اس کی ذمہ کچھ بھی نہیں ہے لے سال المشع مشاعر کے اوپر نہیں ہے عالیہ سامان کو استعمال لے جانے والے پر وہ مشاعر جو غیرمغل ہو ہاں جی مغل نہ ہو مغل یعنی حیانت کرنے والا نہ ہو نہیں ہے اور ہاں جی وہ شخص جو عالیہ سامان کو استعمال کرنے والا ہے اور وہ خینت نہیں اس پر نہیں ہے کیا نہیں ہے زمان اور کوئی ضمانت کوئی زمان نہیں ہے اس کو اس کی خ... نقصان ہو جائے وہ سامان ٹوٹ جائے تو اس کو اپنی جیب سے اس کا خسارہ بھرنا پڑے نہ ایسا کچھ نہیں پڑے گا تو نہ مشتع کو خسارہ بھرنا پڑے گا جب اس طرح کوئی خینت نہ ہو وہ الل مستہ اور نہ اس امین شخص پر ہاں جی نہ جو ہے کوئی خسارہ بھرنے کی ضمانت کی ضمانت اس کے اوپر کوئی ضمانت ہے جو کہ غیر مغلین وہ مستہ جو امین ہے وہ غیر مغل ہو یعنی وہ خیانت نہ ہو اور نہ وہ امین شاد جو خیانت نہ ہو اس کے اس کے اوپر بھی ضمان و کس قسم کی ضمانت نہیں ہے ہاں کھولے تھے ان گا قسم ڈرس کا ماں مصغن عطہ اس کو بھی کچھ قسم کے خسارہ اگر کوئی نقصان ہو جائے آپ کی بس ضمانت کے لیے رکھا تھا آپ کے ہاتھوں سے کوئی نقصان ہو گیا مثلاً نقصانی طرح ہو گیا آپ کے نا حوض مثلا گھر کو آگ لگ گیا آپ کے سامان بھی جل گیا اس کے سامان بھی جل گیا گھر پہ ڈاکہ پڑ گیا آپ کے سامان بھی لوٹ کے لے گیا دوسرے کا بھی لوٹ کے لے گیا تو یہ چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں یعنی یہ آپ نے آمدہ نقصان نہیں پہنچایا غیر اختیاری تو پر پہنچ گیا تو ایسی صورتوں میں وہ کوئی ضامین نہیں ہے نہ وہ آریات استعمال کے لیے سامان لے جانے والے نہ یہ امین شہادت فرماتے ہیں کیونکہ امین شخص کو زمین کا را دینا بھائی یہ چیز آپ امانات رکھ رہا ہوں لیکن اگر اس میں کوئی خسارہ ہو جائے خرابی پیدا ہو جائے ہاں یا چوری ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو آپ زمین ہو تو کوئی پاگل آدمی زمانات رکھے گا کوئی بھی نہیں رکھے گا نا یہ ضاؤل مجھے مار کے مار کی طرح ہو جائے گا تو کوئی بھی نہیں رکھے گا اس شاہ شاذ فرماتے ہیں امین شخص پر جو خیانت نہیں کرتے ہیں اس پر کوئی زمان نہیں ہاں جی کوئی خسارہ اس کو پورا کرنا نہیں پڑے گا لیان پھر تزمین ہی چونکہ اگر آپ امین شاہ کو ضامین قرار دیں کیونکہ زمین شاخ کو امین شاخ کو ضامین قرار دینے میں اختلاع حلل پیدا ہوگا فی اعتماد امانت کے معاملے میں امانت قبول کرنے میں یعنی پھر تو کوئی بھی شخص امانت قبول نہیں کرے گا کیونکہ غیر اختیاری طور پر بھی اس کے مال کو کوئی نقصان پہنچ پہنچائے تو پھر بھی اس کا اپنی جیب سے بھرنا پڑے تو کون بھی خوش جو ہے اپنی پاس امانت رکھے گا تو لہٰذا اس طرح وہ جن بیچاروں کے گھر محفوظ نہیں ہے اور کسی محفوظ شاذ کے گھر میرا معمنت رکھنا چاہیں تو اس کو وہ پابند ہوئی کوئی خسارہ غیر اختیاری طور پر بھی ہو جائیں اب اپنی جیب سے اس کا خسارہ بھرنا پڑے تو کوئی بھی نہیں رکھے گا اس لیے جو ہے امین شاذ کو اگر اس طرف سے خیانت نہیں اس کام کو حفاظت میں تو وہ کسی اس کا ضامن نہیں ہے آگے اب جس کے پاس آپ نے امانت رکھا ہے وہ اسے خود داری خود کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے گھر کے دوسرے افراد کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں یہ فرماتے ہیں ولیل مشتع ہے جس کے بعد آپ نے امن رکھا ہے اس کے لیے جائزہ یا فضا اس امانت کی چیز کی وہ حفاظت کریں بنا اُس خود و اب ہوا یا ان لوگوں کی ذرا صرف ہی ہیں جو اس کے زیر کفالت ہیں تو ضرورتیں ہی جیسے کہ اس کی بیوی ولبنہ بیٹے ولبنات بیٹیاں والا ولابا اس کے باپ ہاں ول اماعد باپ دادا ابا میں باپ دونوں ول اماد مائیں والاجداد دادا آباس باپ ہی ہو گیا ہاں جی مہاتمائیں داش داد دادا اور جداد دادی ہاں جی اس طرح نانا نانے بھی اس میں آئے گا قیل خدام یا کے خادموں کے ذریعے سے جو گھر کے خاص خادم ہیں ملازم ہیں ولابید خدام جو خادم ہیں وہ ملازم وغیرہ ولابید اور غلاموں کے ذریعے سے بھی اس کے کی حفاظت کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی وہ منکان اور اس شخص کے ذریعے سے بھی اس مالک کی حفاظت کرتے ہیں و بھی اللہ علیہ اور وہ شخص جس پر جس کے اوپر جو ہے اس امین شخص کو وہ سکون اس کا اعتبار ہو اعتماد ہو لہجے مالینہ سے اس کا اپنی مال کی حفاظت پہ یعنی اس نے ایک بندہ ہے اس کے بعد اپنی سامان بھی منت رکھتے تھے اور اس پر اعتماد ہے کوئی خواہش شخص نہیں تو وہ دوسرے کے مال بھی اس کے پاس بطور امانت خود لے کے دوسرے کے پاس رکھ سکتے ہیں وہ بھی لام نہ تلّت کے علاوہ جو ایسے جگہوں پر کانت قابلتاً اور جب آپ رکھیں گے تو جگہ ایسا ہونی چاہیے ایسے جگہوں پہ رکھیں جو کہ ہاں قابل کانت جو ہاں جی سلط رکھتا اور لفظ جو چیز آپ نے امنت رکھیں اس جیسی چیزوں کی حفاظت کے قابل ہو یخنی بات ہے میں سونا کا امن رکھیں جو اس کی جگہ رکھیں ہے جی تھوڑا پیسہ رکھیں اس کے جگہ رکھیں زیادہ پیسہ رکھیں الگ ہے کپڑوں کا الگ جگہ ہے جانور رکھیں تو اس کا لگ جگہ ہے ہاں گندم وغیرہ جو وغیرہ چاول وغیرہ رکھیں اس کا لگ جگہ ہے لہذا ہر چیز کی حفاظت کی جگہ محسوس ہے اور ہمیں اسی جگہ پر رکھنا چاہیے ہاں اس جگہ پر رکھیں اگر انہیں اس سے کم حفاظت والی جگہ پر رکھیں اور اس کو نقصان ہو جائے جی تو آپ ضامین ہیں دکان قابل لحفظ مچھ لے اور وہ جگہ جہاں آپ نے امن رکھا وہ قابلیت رکھتا اور حفاظت کے لیے جیسی چیز کی جو آپ نے امن رکھا ہے ولیل مست اور شو شخص جس کو ہم ام نے امین قرار دیا ہے مستود جس کو امن رکھا ہے اسے بھی کہتے ہیں اس کے لیے جائز نقل ودیت منتقل کرنا ٹرانسفر کرنا امانت کی چیز کو من موزن ایک جگہ سے لاموزن ایک اور جگہ کی طرف یہ رافی مسئلہ جس ان کی وہاں ٹرانسفر کرنا وہ امین شخص مسئلہ دیکھتا ہے کہ ادھر زیادہ محفوظ سے مثلاً جو مسئلہ دیتا ہے وہ اللہ تو اور وہ دوسری جگہ جو ہے اس چیز کی حفاظت کے لحاظ سے کوئی منافع نہیں رکھتا یعنی وہ وہاں ٹرانسفر کرے تو وہاں زیادہ خطرہ ایسا نہیں ہے بلکہ زیادہ محفوظ ہے یا برابر ہے و لم و اراد صفر اسی طرح اگر ایک شاید امین ہے اس کے بعد آپ نے کوئی چیز رکھا ہوا ہے تو وہ امین شاید ارادہ کرنے سفر رکھا وہ یا لما اور, اور جان لے یعنی مسلحات الحفظ اس امانت کے چیز کی حفاظت کے جو مسلحات ہیں وہ پھر سفر اغوا سفر میں زیادہ ہے گھر میں چھوڑ کے جانے سے زیادہ سفر میں خود کا سال لے جانے میں زیادہ ہے تو زیادہ پھر اس کے لیے جائز سے امین شاس کریں میں یہ استبا ہو یہ کہ ساتھ لے جائیں اس امانت کی چیز کو پھر سفر سفر میں سال لے جائیں ہمیں حفاظت جہاں زیادہ بہتر ہے وہیں وہیں رکھنا ہے اس لیے آگے وفی جمیل ابواب اور یہ امانت کی تمام صورتوں میں تمام ابواب میں یم بچیں یقن مسودہ یہ کہ وہ شاع جس کے آپ نے امانت رکھا ہے امین شاع یہ کہ وہ امین شاعر نا وہ نائب ہو مناول بََ مالک مالک عثمال کے مالک کے جانشین ہو مال نائب مناول مالک جانشین ہو فی مال ہی اس شاخ اس مال کی حفاظت میں اور اس کے جو ہے نائب مناب مالک اور فی مال اس کے مال میں جو مالک کے بعد جواب امان رکھیں گے تو آپ کی شرکی شاید جو ہے نائب مناب مالک ہیں اگر آپ مالک ہیں تو آپ اپنے مال کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں اسی طرح امانت کے مال کی مالکی بھی آپ کو اسی طرح حفاظت کرنا پڑے گا اور ہر چیز کو اس کا اپنی مخصوص جگہ پہ رہنا پڑے گا ہاں جی اگر آپ نے ایسی جگہوں پر امانتوں کو رکھا جہاں سے ضائع ہونے کے چانس زیادہ ہیں یہاں بچے لے جانے کے چانس زیادہ ہے خراب کا ہونے کے چانس زیادہ ہے وہاں پھر رکھیں گے اور ضائع ہو گیا تو شرح آپ ضامنی ہے کیونکہ آپ نے پھر تو حیانت کیا امانت نے لہذا وہ نا مناو مالک ہے ہونا ہے نہ جانشین مالک ہے اس کے مال کی, کی حفاظت میں ولاں ہاں جی اور اس کو چائے کہ اس گال کی حفاظت میں کسی کوتاہی نہ کریں الاعدہ اور اس کی حفاظت میں قسم کی تعدی تجاوز نہ کرے اندر اس کو قسم کے نقصان نہ پہنچائے لہذا زمانہ کیونکہ جو ہے وہ امین شخص کو لے ضامین ہونا ہاں جی لا علم لازم نہیں آتا ہے اس کو اپنی سے اس خسارے کو بڑھنا نہیں پڑتا امن شاس و با اللہ بادمہ مگر ان دو سرتوں میں وہ دو سر کیا یا کوتاہی کرے حفاظت میں یا جان بوجھ کے تجاوز کرے یعنی اس کو تازی کرے خود نقصان پہنچائے یا جان کے نقصان پہنچائیں یا جو اس کی حفاظت میں کوتاہی کرے تو ان دو صرتوں میں اس کا اپنے جیب سے اس کا خسارہ بھرنا پڑتا ہے لہٰذا جو اس کو خیال رکھے ہو اس کو سے یا اس کے مال کی وہ ایک مالک کی حیثیت سے اس کی حفاظت کریں تو یہ آج کے اندر کرتے ہیں